<تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وک اللہ علطنف نار الوافی بمافِ صحیح مقصد نمبر تین العبادات اور اس مقصد میں کتاب نمبر بارہ الحج العمرہ اور کتاب الحج العمرہ میں تیسری فصل فضائل المدینہ مدینہ کے فضائل اور اس تیسری فصل مدینہ کے فضائل میں پہلا باب باب تحریم المدینہ و دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا جانا اور نبی علیہ اللاۃ والسلام کا مدینہ کے لیے دعا کرنا اس میں ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر 857 اور آج آغاز کریں گے حدیث نمبر 858 سے 858 فائیو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انسن رضی اللہ عنہ ان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا حرم من کدا کذا مدینہ فلا مقام سے لے کر فلا مقام تک حرم ہے یعنی کہ مدینہ کا وہ ایریا جو فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک ہے وہ حرم کا ایریا ہے اور یہ فلاں جگہ سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت مسلم شریف میں آئی ہے یعنی کہ ایر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک اور سور پہاڑ سے یہاں پہ مراد وہ سور پہاڑ نہیں ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے بلکہ اس سے مراد بہت پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو سور کہتے ہیں تو آپ واضح کر رہے ہیں کہ مدینہ حرم ہے لیکن مدینہ کا کون سا علاقہ یہ آپ نے بتا دیا کہ فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک ان کے آئر جبل آئر سے لے کر جبل سور تک لا و شجروہا ان کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے ولا یحدثو ہا حد اور نہ ہی اس میں کسی بدت کا ارتقاب کیا جائے گا احد ولاحد صفیہ حدثن اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں ایک یہ ہے کہ مدینہ میں کسی بدت کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے جرم کا ارتقاب نہیں کیا جائے گا من احدث صفیہ حدثا جو اس مدینہ میں کوئی بدت پہ مشتمل کام کرے فارح لانۃ اللہ ولملا اکچو اللہ تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو تمام فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لوگوں کی لانت ہو تو اس حدیث سے مدینہ کی فضیلت کا علم ہو رہا ہے کہ مدینہ وہ عظیم شہر ہے جس کا ایک مخصوص ایریا جو ہے وہ حرم ہے وہاں کے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے مدینہ میں اگر بدت کا ارتکاب کریں گے تو یہ دیگر شہروں میں بدعت کا ارتکاب کرنے سے بڑھ کر جرم ہے جو مدینہ میں ایسی حرکت کرے گا اس پہ اللہ کی لانت تمام فرستوں کی لعانت اور تمام لوگوں کی لحنت اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے امام ہے امام مسلم انصاد ابنبی وقاص انقال روایت ہے جناب سعد ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی کہ ان دس صحابہ کے میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی ایک ہی مجلس میں نبی علیۃۃ وسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی قال تو یہ ساتھ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انی اہرا بینت المدینہ یقاہا اویقت میں حرم قرار دیتا ہوں میں حرم ٹھہر آتا ہوں کس کو مابین لابطع المدینہ مدینہ کے اس حصے کو جو مدینہ کے دو لابوں کے مابین واقع ہے مدینہ کے دو لابے مدینہ کے دو ہرے تو ہررا کس کو کہتے ہیں اس زمین کو جو سیاہ رنگ کی ہو پتھریلی ہو جس میں پتھر نوک دار ہوں جن پہ چلنا ممکن نہ ہو تو مدینہ میں دو بڑے حرے ہیں ایک مشرقی ہرہ اور ایک مغربی ہررا تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ کے دو ہروں کے مابین مدینہ کے دو لابوں کے مابین جو مدینہ کا حصہ ہے اسے حرم قرار دیتا ہوں انکت اڑغ ہوا جب آپ نے مدینہ کے اس ایریے کو قابل احترام قرار دے دیا حرم قرار دے دیا تو یہاں پہ کیا حرام ہے کون کون سے امور یہاں پہ حرام ہیں فرمایا مدینہ کے دو لابھوں کے مابین جو جگہ ہے میں اسے حرام قرار دیتا ہوں حرام کیا ہے کہ انیقت عدا ہوا اس کے کانٹے دار درست کاٹے جائیں یہ حرام ہے اویقت رسید ہوا یا اس میں جو شکار ہے اس کو پکڑا جائے اسے ہلا کیا جائے یہ بھی حرام ہے ان کے مدینہ کے اس حرم ایریے میں نہ آپ کانٹے دار درخت کاٹ سکتے ہیں اور نہ یہاں پہ آپ کسی جانور کا شکار کر سکتے ہیں تو کیا مدینہ میں اپنی بکری کو ذبح کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اپنی گائے کو بالکل بھینس کو مراد یہاں پہ وہ جنگلی جانور ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ ممنوع ہے وقال اور آپ نے فرمایا المدینہ تخیر اللّہ اللہ کنو یا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لے مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لے یہ الفاظ آپ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس حدیث میں وضاحت نہیں آئی دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ شام فتح ہو جائے گا یمن فتح ہوگا عراق فتح ہوگا اور لوگ شام یمن اور عراق کی خوشحالی کو دیکھ کر مدینہ چھوڑ کے شام عراق اور یمن میں منتقل ہو جائیں گے تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مدینہ میں رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے اگر ان کے پاس علم ہو یعنی کہ یہ جاننا کہ مدینہ جو مال کے لحاظ سے پیچھے ہوگا خوشحالی کے لحاظ سے پیچھے ہوگا وہاں پہ رہنا شام اور عراق اور یمن میں رہنے سے بہتر ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کون سے علم کی شریعت کے علم کی یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں یہ کہوں کہ اسلامی ممالک میں رہنا بہتر ہے کہاں رہنے سے کافر ممالک میں رہنے سے یورپ میں رہنے سے لیکن یہ بہتر ہے اس کا پتہ کس کو چلے گا جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا جو جانتا ہوگا ایمان کی اہمیت کیا ہے جو جانتا ہوگا توحید کی اہمیت کیا ہے جو جانتا ہوگا پاک دامنی کی اہمیت کیا ہے جو جانتا ہوگا بے حیائی کتنا بڑا خطرہ ہے جو جانتا ہوگا احاد کتنا بڑا خطرہ ہے اور جس کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے احساس نہیں ہے یقیناً وہ کہے گا کہ یورپ میں رہنا اسلامی مالک میں رہنے سے بہتر ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ خوشحالی ہے وہاں پہ ترقی ہے وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی ہے اور اس قسم کے امور کے اوپر اس کی نگاہ ہوگی تو یہ جان لینا کہ دین بہتر ہے اور اہل دین میں رہنا بہتر ہے اور اسلامی مالک میں رہنا بہتر ہے اس کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے دینی شعور کی ضرورت ہے دینی علم کی ضرورت ہے تو یہ مدینہ کی فضیلت ہے آپ فرما رہے ہیں مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جان لیں لا يدعوها اوہ احدن رغبن عنہا اللہ عبد اللہ حفیحہ منہ و خیرمن ہو کوئی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا لایا دوا اس کو کس کو مدینہ کو کوئی بھی مدینہ کو نہیں چھوڑے گا رغبۃ انہا اس سے اراز کرتے ہوئے اس سے منہ مو موڑتے ہوئے اللہ عبداللّہ ففیہ مگر اللہ تعالیٰ اس میں اس کو لے کر آئے گا جو اس سے بہتر ہوگا اللہ اس کے بدلے میں اس مدینہ میں پھر اس کو لے کر آئے گا جو اس سے بہتر ہوگا تو یہاں پہ مذمت ہو رہی ہے اس کی جو مدینہ کو ترک کرے مدینہ سے عراض کرتے ہوئے مدینہ سے نفرت کرتے ہوئے مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے اور اگر کوئی مدینہ سے بے رغبتی نہیں کرتا اور پھر کسی اور شہر میں منتقل ہو جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے اگرچہ پھر بھی بہتر کیا کیا مدینہ میں رہیں یعنی کہ ریز کی خاطر اگر آپ ایک اسلامی ملک سے دوسرے اسلامی ملک چلے جاتے ہیں مدینہ سے آپ ریاض چلے جاتے ہیں مدینہ سے آپ دمام چلے جاتے ہیں تو یہ جرم نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے لیکن افضل بھی نہیں ہے افضل کیا تھا کہ آپ کہاں رہیں مدینہ میں رہیں لیکن اگر کوئی مدینہ سے اراض کرتے ہوئے مدینہ سے جاتا ہے مدینہ سے بے کرتے ہوئے تو یہ جرم ہے یہ کیا ہے یہ جرم ہے اور اگر کوئی مدینہ سے کسی اور جگہ جاتا ہے کس لیے توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے قرآن سکھانے کے لیے اور دروس وغیرہ دینے کے لیے تو یقینا یہ اس عمل میں بہت خیر ہے کیونکہ مدینہ میں رہیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہے صرف آپ کو اور جب آپ مدینہ چھوڑ کے کسی اور شہر میں منتقل ہوں گے دین سکھانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے تو اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہے بلکہ ایک ایک معاشرے کو ہے اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہو مدینہ سے کوفہ چلے گئے دیگر کئی صحابہ کے نام نے مدینہ سے کسی اور شہروں کا رخ کیا اللہ کا دین پھیلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو لا يدعوها احد عاد عنها نہیں کوئی اس کو چھوڑے گا کس کو مدینہ کو مدینہ کو کوئی بھی اس سے راز کرتے ہوئے نہیں چھوڑے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اس کے بدلے میں اس سے بہتر کسی کو لے کر آئیں گے یہ مدینہ سے چلا جائے گا مدینہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پر کرے گا اس سے بہتر انسان کو لا کر ولا یسبتحد الََََََََََََََََََََََََََََََ و عیحا وجہ دیا اللہ کنتل شفیع او شہید ان یح اور کوئی بھی اس کی تنگ دستی پہ اور اس کی مشقت پہ ثابت قدمی نہیں دکھائے گا مگر میں اس کا سفارچی بن جاؤں گا یا گواہ بن جاؤں گا کب قیامت کے دن یعنی کہ جو مدینہ کی تنگ دستیوں پہ صبر کرے مدینہ کی مشقتوں پہ صبر کرے اور مدینہ میں رہے باوجود اس کے کہ مدینہ میں اسے مسائل کا سامنا ہے مشکلات کا سامنا ہے تنگدسیوں کا سامنا ہے پھر بھی مدینہ میں رہش رکھے ہوئے ہے پھر بھی مدینہ میں رہ رہا ہے فرمایا ایسے انسان کی رودے قیامت میں شفاعت کروں گا یا میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس میں یہ میسج بھی ہے کہ مدینہ میں رہیں گے تو وہاں پہ مشکلات پیش آئیں گی وہاں پہ تنگ دستیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں آپ کو اتنی اچھی جاب نہ ملے جتنی آپ کو ریاض میں ملتی ہے دماغ میں ملتی ہے ہو سکتا ہے مدینہ میں آپ اتنی اسانی سے نہ رہ رہے ہوں جتنی اسانی کے ساتھ آپ دیگر شہروں میں اور دیگر ممالک میں رہتے ہیں لیکن جو مدینہ میں رہے گا اس کو کیا ملے گی نبی علیہ السلام کی شفات اس کو اور کیا چاہیے اور یہاں پہ آپ نے کہا میں اس کی شفاعت کروں گا یا میں گواہ بنوں گا تو یہ یا کا لفظ جو آ گیا او کا لفظ اردو میں اس کا ترجمہ کیا یا عربی میں کیا او تو یہ کیا راوی کو شک ہوا ہے نہیں یہاں پہ راوی کو شک نہیں ہوا بلکہ آپ علی اس ذات نے دونوں لفظ بولے ہیں آپ دونوں بولے ہیں تو مطلب کیا ہے علماء کے نام کی ایک رائے ہے کہ یہاں پہ او جو ہے وہ واو کے معنی میں ہے یا اور کے معنی میں ہے یعنی کہ میں اس شخص کی شفات بھی کروں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا دونوں کام کروں گا یعنی کہ او واؤ کے معنی میں ہے یا اور کے معنی میں ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں یہ او جو ہے تنوی کے لیے ہے کہ یا میں شفاعت کروں گا اس کی یا میں اس کے حق میں گواہی دوں گا ایک کام کروں گا یا یہ کام یا وہ کام اب اس کی تقسیم پھر کیسے ہوگی ایک رائے یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا جن کے ساتھ آپ رہے ان کے حق میں گواہی دیں گے اور وہ لوگ جو آپ کے بعد مدینہ کے مصائب پہ شدائت پہ صبر کرتے رہے تو ان کے لیے آپ شفات کریں گے تو بر اس حدیث سے بھی مدینہ کے فضائل معلوم ہو رہے ہیں اور مدینہ کی اہمیت کا علم ہو رہا ہے اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ترمدی شریف میں آتی ہے اس میں آپ علی است اسلام فرماتے ہیں منسطا آمن کم ان امل مدین اچیفل یفال تم میں سے جو مدینہ میں موت لے سکتا ہے وہ لے لے کیونکہ میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا جو مدینہ میں فوت ہوگا لیکن اس حدیث میں کیا کہا گیا مدینہ میں جو فوت ہوگا اور آپ فرما رہے ہیں جو مدینہ میں موت لے سکتا ہے لے لے اب موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے مراد یہ کہ مدینہ میں رہائش اختیار کرے اور کوشش کرے کہ وہ مدینہ میں ہی رہے تاکہ اس کی موت مدینہ میں واقع ہو اور پھر اللہ سے دعا بھی کی جا سکتی کہ اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو ساٹھ ایٹ سکس زیرو میم اس عدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا امام مسلم انسحل البن حنیف روایت جناب صاحل بن حنیف, حنیف انصاری اوسی ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں اہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کس کی طرف مدینہ کی طرف فقال تو آپ نے فرمایا ان نہ حرم ان کہ بے شک یہ حرم ہے امن, امن والا ہے یعنی کہ مدینہ کیا ہے یہ حرم بھی ہے اور امن والا بھی ہے امن والا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ جو درخت حرم کے ایریے میں ہیں وہ محفوظ رہیں گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو شکاری جانور اس ایریے میں آ جائیں گے وہ بھی محفوظ رہیں گے ان کو کوئی شکار نہیں کرے گا ایسے جو گھاس ہے یہاں پہ ان کو کوئی نہیں کاٹے گا اس کے بعد باب نمبر دو باب المان یا ایمان مدینہ میں سمٹ آئے گا کیا مطلب یعنی کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا جب ایمان مدینہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا ایمان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا مدینہ سے پھر مدینہ سے یہ نور یہ روشنی یہ ہدایت پوری دنیا میں پیدی آج کتنے اسلامی ممالک ہیں اور کتنے اسلامی شہر ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایمان ملے گا تو کہاں ملے گا مدینہ میں ملے گا تو مدینہ ایمان کا مرکز ہے حدیث نمبر 861 قاف اس عدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی رضی اللہ عنہ ان ابی ہو رہی اللہ اللّہ ان ہو النا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعال انَََََ المانہ لیہ علیزمدینہ کماطا علیز الحیّۃۃحَہ علی کہ بے شک ایمان مدینہ کی جانب سمت آئے گا ایمان مدینہ کی جانب سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹ کر آتا ہے یعنی سانپ کی رہائش اپنے بل میں ہوتی ہے ادھر ہی رہتا ہے لیکن کبھی وہ باہر نکلتا ہے دائیں بائیں جاتا ہے لیکن جب خطرہ محسوس کرے پھر کدھر آتا ہے پھر اپنے بل میں آ جاتا ہے اس کی پناہ گاہ کہاں ہے بل تو ایمان کا مرکز اور ایمان کا سٹیشن کیا ہوگا وہ مدینہ ہوگا تو جب آپ ایسا وقت آئے گا کہ کہیں اور ایمان نہیں ملے گا تب بھی مدینہ میں ایمان موجود ہوگا تو یہ بھی مدینہ کے فضائل میں سے ہے حدیث نمبر تین اور باب نمبر تین باب ا فی سکن المدینہ مدینہ کی مدینہ میں رہائش رکھنے کے بارے میں ترغیب دینا یعنی شریعت نے ترغیب دی ہے کہ مدینہ میں رہیش رکھی جائے اختیار کی جائے حدیث نمبر 862 سو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام مسلم نے ان یحنس مولا الزبیری انہو کان جا لسن عند عبداللہ ابن عمر فی الفتنہ یحنس سے رویت ہے یحنس بن عبداللہ یہ کون ہیں یہ زبیر کے ازاد کردہ غلام ہیں یحنس جو کہ جناب زبیر کے کیا ہے ازاد کردہ غلام ہیں ان سے رویت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عمر کے پاس فتنہ تھی فتنہ کے ایام میں فتنا کے کی کیا مراد ہے اس سے مراد واقع ہر ہے واقعہ ہرا یہ کہاں ہوا تھا مدینہ میں ہوا تھا جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور یزید کا جو یزید کا جو گورنر تھا مدینہ میں اس کو بھی نکال دیا اور بنو میاں کے جو لوگ تھے ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا بلکہ یہ واقعہ ہو جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں کو قائل کیا گیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو یہ تحریک چلانے والے لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس بھی آئے کن کے پاس آئے عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس تو انہوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور اپنی اولاد کو خبردار کیا کہ کوئی بھی اس اس چیز کا حصہ نہ بنے اس بغاوت کا حصہ نہ بنے اگر کوئی اس بغاوت میں حصہ لے گا تو میرا اور اس کا تعلق ختم ہو جائے گا آپ اندازہ کریں کہ جنابی عبداللہ بن عمر کس قدر حکمرانوں کی اطاعت کے قائل تھے اور احادیث سے یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان حکمران کی اطاعت کریں اس کی بات مانیں ہاں اس کا وہ آرڈر آپ نہیں مانیں گے جو شریعت کے خلاف ہے لیکن اس کے باقی آرڈر آپ مانتے رہیں گے تو اب یہ واقعہ ہر رہا ہے اور اسی واقعے میں کچھ لوگ محمد بن حنفیہ کے پاس بھی آئے وہ کون ہیں جناب حسین رضی اللہ تعرن کے بھائی باپ کی طرف سے محمد بن حنفیہ حنفیہ سے مراد ہے کہ ان کی والدہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں چونکہ جناب حسین کی والدہ اور ہیں محمد بن حنفیہ کی والدہ اور ہیں تو اس لیے کیا مشہور ہو گیا محمد بن حنفیہ ورنہ وہ بھی محمد بن علی ہیں جیسے حسین بن علی ہیں حسن بن علی ہے ایسے وہ محمد بن علی ہیں رضی اللہ عنہم اور جناب حسن حسین بھی اعلی بیت میں سے ہیں اور محمد بن حلفیہ بھی اعلّ بیت میں سے ہیں تو ان کے پاس یہ لوگ آئے اور ان کو بغاوت میں امادہ کرنے کی کوشش کی اور یزید کے جرائم بتائے کہ یزید جو ہے وہ شراب پیتا ہے نمازیں ہی نہیں پڑھتا اور اس قسم کے دیگر امور ذکر کیے گئے تو محمد بن حلفیہ جناب حسین کے بھائی جہاں پہ حسین کے شہید ہو جانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کے پاس دمشق میں رہا ہوں میں نے کئی دن اس کے پاس رہش اختیار کی ہے میں نے اس کو دیکھا ہے وہ تو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہے وہ تو خیر کا متلاشی ہے خیر سے محبت کرتا ہے میں نے تو اس میں یہ جنائم نہیں پائے جو تم ذکر کر رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید اس نے آپ کے سامنے دوسرا روپ اختیار کیا ہے اس نے نے آپ کو نیک زہر کرنے کی کوشش کی حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو محمد بن حلفیا نے کہا کہ تمہارے سامنے وہ یہ حرکتیں کرتا رہا میرے سامنے نہیں کرتا رہا کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس کے جرائم میں شریک تھے اسی لیے تمہارے سامنے وہی حرکتیں کرتا رہا کہ تم بھی یہی کام کرتے رہے ہو محمد بنرفیہ نے ثابت کرنا چاہا کہ تمہارا موقف غلط ہے یزید ایسا نہیں, نہیں, نہیں ہے اور اس روایت کو امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ و میں لے کر آئے ہیں اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں اس فتنے کی واقع حرہ کی اور اس فتنے میں مدینہ کے بہت سے لوگ فوت ہوئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اے ان کے شہداء میں شمار فرمائے کیونکہ ایک غلط فہمی تھی اگرچہ حکمران کے خلاف اس قسم کی بغاوت سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن بہرحال مدینہ کے لوگ تھے توحید کے اوپر تھے سنت کے اوپر تھے بس اس غلط فہمی کا شکار ہوئے تو اس لیے ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن تقدیر میں لکھا ہوا تھا باہر ہو گیا لیکن پیغام اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ حکمرانوں کے خلاف کسی بھی بغاوت کا حصہ نہ بنیں ہمارا فرد ہے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ان کی ہر بات ماننا سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو تو یہ یوہنس کہتے ہیں جو زبیر کے مولا ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عمر کے پاس کب فتنہ کیام میں یعنی کے واقعہ ہر راہ میں فاطت ہو مولاۃ اللّہ تو تو ان کے پاس ان کی آزاد کردہ لونڈی آئی کن کے پاس عبداللہ اللہ عمر کے پاس عبداللہ عمر کے پاس ان کی آزاد کردہ لونڈی آئی تو سلم علیہ ہی سلام کہنے کے لیے فقالت تو وہ کہنے لگی لونڈی انت الخلوج یا با عبدالرحمٰن اے بو عبدالرحمٰن میں نے نکلنے کا ارادہ کر لیا میں مدینہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں یعنی کہ مدینہ کے حالات بڑے یعنی کہ سنگین ہو چکی ہیں اشتدع عليین زمانوں ہم پہ زمانہ شدید ہو چکا ہے یعنی کہ یہ وقت بہت شدید ہے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے حالات بڑے خراب ہیں یعنی کہ بڑی مہنگائی بھی ہو چکی ہے اور صورت حال بڑی عجیب ہے تو اس لیے میں نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیا ان کسی اور شہر میں جانے کا فق اللہ عبداللہ تو اس لونڈی سے عبد اللہ کہنے لگے یعنی کہ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اقرودی بیٹھی رہو یہیں پہ رہو مدینہ میں بیٹھی رہو یعنی کہ یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے لقائی لکائی کا مطلب کیا ہے اے بے عورت اے احمق عورت یعنی کہ عبداللہ بن عمر ڈانٹ رہے ہیں کہ مدینہ کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں جاؤ گی یعنی کہ جو مدینہ کو چھوڑ کے مال کی خاطر کسی اور شہر میں چلا جائے اس کو عقلمند کون کہے گا تو اس لیے عبداللہ عمر اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو احمق عورت بیوقوف عورت اور بن طور پہ وہ ان کی زا... ان کی لونڈی رہی ہے عبداللہ عمر اس کے مالک تھے تو کہا او مدینہ میں بیٹھی رہو مدینہ میں رہو لقاعی بیوقوف عورت فانی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے لا یسبر واحٰ و شدت اِہ اللہ کن تو او شفیع یوم کہ مدینہ کی تنگ دستی اور سختی پہ کوئی صبر نہیں کرے گا مدینہ کی تنگ دستی اور سختی پہ کوئی صبر نہیں کرے گا مگر میں اس کے لیے گواہی دینے والا بن جاؤں گا یا اس کے حق میں شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا کب قیامت کے دن تو مدینہ میں رہنا مدینہ کی تنگ دستیوں اور مصائب پہ صبر کرنا اس کا یہ اجر ہے اور یقیناً یہ بہت بڑا ادر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینہ کتنا عظیم شہر ہے اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی شریعت کے ساتھ تک ترغیب دی اور عبداللہ بن عمر جیسے کئی صاحبہ اکرام نے مدینہ میں جتنے بھی مصائب آئے ان پہ صبر کیا اور مدینہ میں رہائش کو ترک نہیں کیا. نہیں کیا اس کے بعد کیا ہے باب نمبر چار باب المدینہ تو تنفی خبر مدینہ برے لوگوں کو نکال دیتا ہے مدینہ برے لوگوں کو نکال دیتا ہے خبیص لوگوں کو نکال دیتا ہے حدیث نمبر آٹھ سو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حرئی رضی اللہ عنہ قال قد رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر تو بقر یتین يقولون القرآق یسرف وحی المدینہ مجھے ایک بستی کے بارے میں حکم ملا ہے کیا مطلب حکم ملا ہے کس بارے میں حکم ملا ہے یعنی کہ اس بستی کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے امر تو مجھے ایک بستی کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے. حکم دینے والے آپ کو کون ہو سکتے ہیں نبی علی صلام کو حکم دینے والا کون ہوگا اللہ رب العزت تو آ فرمانے ہیں مجھے ایک بستی کے بارے میں حکم ملا ہے تعلقر جو دیگر بستیوں کو کھا جائے گی اس کا کیا مطلب ہے دیگر بستیوں کو کھا جائے گی یعنی پہ ان پہ غالب آ جائے گی یعنی کہ اس بستی سے لوگ اٹھیں گے اور باقی بستیوں اور شہروں پہ غالب آ جائیں گے انہیں فتح کر لیں گے تو بستی سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ کچے مکان ہوتے ہیں مراد ہے قریہ سے مراد قریہ کا لفظ شہر پہ بھی بولا جاتا ہے بستی پہ بھی بولا جاتا ہے تو امیر تو بقاری آپ یہاں کلیا کا ترجمہ شعر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے تو امیر تو بقاری تا مجھے ایسے شہر کا حکم ملا ہے جو باقی شہروں کو کھا جائے گا یعنی کہ مجھے ایسے شہر کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مدینہ کی جانب جو ہجرت کی ہے وہ کس کے حکم سے کی ہے اللہ کے حکم سے یقولون یثرب اس شہر کو کیا کہتے ہیں یثرب کہتے ہیں وہی المدینہ جب وہ مدینہ ہے یعنی کہ یثرب نہیں کہنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک شہر کے بارے میں حکم ملا ہے جو باقی شہروں کو کھا جائے گا ان پہ غالب آ جائے گا اسے یسرف کہتے ہیں جبکہ وہ کیا ہے مدینہ ہے یسرف یہ پرانا نام ہے جب تک نبی علیہ السلام مدینہ نہیں آئے تھے تو اس کو کیا کہتے تھے یسرف جب آپ آ گئے تو اس کے نام کیا پڑ گیا مدینہ یعنی کہ نبی علی سات وسلام کا شہر ایک کامل اور مکمل شہر تنف ناسا کمائے و صلی حدیب یہ شہر یعنی کہ مدینہ لوگوں کو نکال دے گا کون سے لوگوں کو برے لوگوں کو خبیص لوگوں کو یہ شہر برے لوگوں کو نکال دے گا جیسے بٹی نکالتی ہے قبص الحدیدی لوہے کے میل کچیل کو, چیل کو. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ ہمیشہ سے برے لوگوں کو نکال دیتا ہے کبھی نکال بھی دیتا ہے ورنہ اسی مدینہ میں منافقین رہتے رہے ہیں آپ علی سب السلام کے زمانے میں بلکہ قرآن میں حیثر توبہ میں ومن اہل مدینہ کی ماراد علفاق مدینہ والوں میں سے کئی وہ ہیں جو منافقت پہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن کئی دفعہ یہ مدینہ جو ہے خبیص لوگوں کو کیا کرتا ہے نکال دیتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو بھی مدینہ سے نکلے تو وہ خبیص ہے یہ نہیں کہ جس کو بھی مدینہ میں رہنے کا موقع نہ ملے آپ کہہ دیں کہ یہ خبیص ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول نے فرمایا تھا نہیں میں بتا چکا ہوں کئی صحابہ ہے نام مدینہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں چلے گئے تو کیا وہ اچھے نہیں تھے وہ تو بہت اچھے تھے تو ہر مدینہ سے نکلنے والا خبیص نہیں ہوتا اور نہ مدینہ ہر خبیز کو نکالتا ہے لیکن آپ علی سات اسلام کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی ہے کہ آپ کے پاس ایک عرابی آیا اس نے آپ کی بیت کی اس کے بعد اسے بخار ہو گیا اب وہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے میری بیعت مجھے واپس کر دیں یعنی کہ میری بیعت توڑ دیں ختم کر دیں آپ نے اس کی بیت نہیں توڑی پھر اس نے کہا مطالبہ کیا میری بیعت توڑ دیں میری بیعت ختم کر دیں میری بہت مجھے واپس کر دیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا پھر اس نے ایسا کیا آپ نے ایسا نہیں کیا پھر وہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تو آپ نے تب بھی یہ الفاظ کہے تھے کہ مدینہ خبیص لوگوں کو نکال دیتا ہے جیسے بٹی جو ہے وہ لوہے کے میل کچیل کو, کو نکال باہر کرتی ہے اور ایسا تب بھی ہوگا جب دجال آئے گا تب بھی ایسا ہوگا جیسا کہ یہ ہمیں معلوم ہوگا اس ادیض سے جو آگے آنے والی ہے باب نمبر پانچ باب من رغی باغ المدینہ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو مدینہ سے کیا کرے اعراض کرے جو مدینہ سے اعراض کرے مدینہ سے نفرت کرے حدیث نمبر آٹھ ایٹ سکس فور میم اس حدیث کو کون سے امام نے اپنی کتاب میں درج کیا امام مسلم نے ان ہو رہی ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عطی علسی ضمان الد الرد البنام ہی و قریبہ حلم الر رخائی حلم الرخ جناب ابو رحراثر ویت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا آدمی دعوت دے گا ابن ام ہی اپنے چچا کے بیٹے کو اپنے چچا زاد کو وقری اور اپنے رشتے دار کو دعوت دیتے ہوئے کیا کہے گا کہے گا حلوم اِل خوشحالی کی طرف آ جاؤ حلوم رکھائی خوشحالی کی طرف آ جاؤ وال مدینہ تو خیر الحمل کا مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جان لے کیا پتا چلا یہاں سے آپ پشین گوئی کر رہے ہیں اور یہ آپ کے ان کے نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا یعنی کہ لوگ شام میں بیٹھ کے پیغام بھیجیں گے مدینہ میں اپنے رشتے داروں کو شام میں آ یہاں بڑی خوشحالی ہے یمن سے لوگ پیغام بھیجیں گے اپنے رشتے داروں کو مدینہ میں کہ یمن میں آ یہاں بڑی خوشحالی ہے عراق سے پیغام بھیجیں گے اپنے رشتے داروں کو کہ یہاں پہ آ دو یہاں پہ بڑی خوشحالی ہے اور یہ تب بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے کئی لوگ مدینہ میں رہتے ہیں ان کے رشتے دار یورپ سے ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں یہاں پہ بڑی خیر ہے یہاں پہ بڑی خوشحالی ہے یہاں پہ بڑی سیلری بہت اچھی ملتی ہے تو فرمایا والذی نفسی بھی ادی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری کیا ہے جان, جان, جان ہے لا لاخرد منهم احد الرغبۃانہ اللہ اخلاف اللہ فی حا خیرمن ہو اون میں سے کوئی بھی اس مدینہ سے راز کرتے ہوئے نہیں نکلے گا مگر اللہ تعالیٰ اس مدینہ میں اس سے بہتر کسی شخص کو لے کر آئے گا یعنی کہ مدینہ کو کسی کے چلے جانے کا نقصان نہیں ہوگا مدینہ کی اپنی فضیلت ہے اپنی اہمیت ہے اپنے فوائدیں جو رہے گا وہ ان رحمتوں وقتوں کو سمیٹ لے گا جو نہیں رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا مدینہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا الا ان نل مدینہ تِ قلکیری الا خبردار یعنی کہ میری بات دھیان سے سنو توجہ سے سنو الا ان نل مدینہ تقل کیری مدینہ بٹی کی طرح ہے بھٹی کس کو کہتے ہیں لوہار کی بٹی جس میں وہ پھونکے مارتا ہے اور آگ جلتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے لوہا گرم ہوتا ہے اور لوہا جب گرم ہوتا ہے تو پھر لوہے کا جو وہ مواد جو میل کو چیل ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور صاف ستھرا لوہا باقی رہ جاتا ہے تو آفر ہمارے ہیں خبردار بے مدینہ بٹی کی طرح ہے تخرد الخبیسہ جو کہ خبیس لوگوں کو نکال باہر کرتا ہے مدینہ جو ہے خبیص لوگوں کو نکال باہر, باہر, کرتا, باہر, کرتا, باہر کرتا ہے ولاۃقو مساۃۃ تنفی المدینہ تو شرعراہ اور قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے برے لوگوں کو نکال باہر کرے گا تو قیامت کے قریب کوئی بھی برا آدمی مدینہ میں باقی نہیں رہے گا قیامت کی ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے برے لوگوں کو نکال باہر, باہر, باہر کرے گا کما فلکیرو قبص الحدیدی جیسا کہ بٹی لوہے کے میل کو چیل کو نکال باہر کرتی ہے تو اس حدیث سے بھی مدینہ کے فضائل کا علم ہو رہا ہے مدینہ کی اہمیت کا علم ہو رہا ہے اس کے بعد باب نمبر چھ باب حفظ المدین من نے والطاعون مدینہ کو دجال اور تعاون سے محفوظ رکھنا یعنی کہ اللہ نے مدینہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے کس سے دجال, دجال, دجال کے فتنے سے اور تعاون سے حدیث نمبر 865 865 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی رضی اللہ علال روایت جناب ابو رضی اللہ عنہ, قال جناب حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ انقابل المدینہ ملائکہ مدینہ کے داخل ہونے والے راستوں پہ فرشتے ہیں انقاب نقب کی جمع ہے اس کا معنی راستے بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا معنی دروازے بھی کیا جا سکتا ہے تو مدینہ کے دروازوں پہ فرشتے ہیں یا مدینہ میں داخل ہونے والے راستوں پہ فرشتے ہیں لا خلو تعاؤن مدینہ میں تعاون داخل نہیں, نہیں ہو سکے گا ولد دجال اور نہ ہی دجال, دجال داخل ہو سکے گا اور جن دنوں دجال آئے گا ان دنوں دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے صحیح حدیث سے کہ مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ دو فرشتے ہوں گے ہر دروازے پہ دو فرشتے ہوں گے تعاون مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا یہاں پہ تعاون سے کیا مراد ہے کیا ہر وبائی مرض کو آپ تعاون کہیں گے نہیں یہاں پہ تعاون سے مراد ہر وبائی مرض نہیں ہے یہاں پہ تعاون سے مراد خاص تعاون کی بیماری ہے جس میں کیا ہوتا ہے بغل میں کوئی پھوڑا سا نکلتا ہے پنسی سی نکلتی ہے اور پھر وہ شدید بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور دل گبراتا ہے اس میں اور پھر انسان جلدی فوت ہو جاتا ہے تو یہ جو خاص تعاون ہے وہ یہاں پہ مراد ہے عام طاون مراد نہیں ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ مدینہ میں بھی کرونا کے مریض موجود ہیں جب کہ کرونا وبائی مرض ہے کئی لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کرونا مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور سمجھتے تھے کہ حدیث میں گارنٹی آئی ہے جب کہ حدیث میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں آئی حدیث میں گارنٹی ہے یہ خاص ان کی ہر وبائی مرض کی گارنٹی نہیں آئی اور یہ گارنٹی آئی ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اس کی مزید وضاحت آئندہ حدیث میں ہو رہی ہے حدیث 866 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کہ کا امام بخارک اور امام مسلم کا ان مالک رضی اللہ تعالی عنہ الویت ہے جناب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وہ روایت کرتے ہیں کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لئی سمم بال دن اللہ سید کوئی ایسا شہر نہیں ہے مگر اس کو اس میں دجال داخل ہوگا دجال اس کو رون دے گا اللہ مکۃ المدینہ سوائے مکہ المدینہ کے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ مکہ اور مدینہ دجال کے فتنے سے مفود ہیں باقی ہر شہر میں دجال داخل ہوگا دجال پہنچے گا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ دجال ہر شہر میں داخل ہوگا ہر شہر کو روندے گا ہر شہر میں پہنچے گا اس سے کیا مراد ہے کیا اس سے مراد یہ ہے کہ دجال خود ہر شہر میں جائے گا یا اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں پہ دجال خود جائے گا اور کہیں پہ اس کا لشکر پہنچے گا اس کے چیلے پہنچیں گے تو جواب یہ ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خود دجال ہر شہر میں داخل ہوگا حافظ بن حضر رحمہ اللہ یہ بات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر یہی ہے حدیث کے الفاظ سے یہی کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ خود دجال ہر شہر میں جائے گا تو ہم کیوں تعویل کریں اور کہیں کہ دجال نہیں بلکہ اس کے چیلے جائیں گے ہم نہیں کیوں اپنی طرف سے لے کر آئیں یعنی کہ نبی اسلام فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال ہر شہر میں داخل ہوگا پہنچے گا سوائے مکہ مدینہ کے ہم کہیں نہیں جی نہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ دجال کا لشکر داخل ہوگا تو یہ تو نبی علیہ الط اسلام کی کہی ہوئی بات کی نفی ہے اسی لیے علماء کرام نام کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی نصوص کو اور احادیث کو حقیقت پہ محمول کیا کریں اور مجاز پہ معمول کرنے سے حل ممکن پرہیز کریں اتناب کریں اللہ یہ کہ کوئی دلیل ہو امام ابن حضم رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے کیا کہ دجال ہر شہر میں خود نہیں جائے گا بلکہ اس کے چیلے جائیں گے اس کا لشکر جائے گا اس کے بعد لئی من نکاب نقب اللہ علیہ الملائکہ مدینہ کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہیں ہوگا مگر اس پہ فرشتے کھڑے ہوں گے مدینہ کے داخلی راستوں میں سے کوئی راستہ نہیں ہوگا مگر اس پہ فرشتے کھڑے ہوں گے صافینہ اس حال میں کہ وہ سفے بنائے ہوئے ہوں گے فرشتے کیا بنائے ہوئے ہوں گے سفے بنائے ہوئے ہوں گے رسونہ وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے کہ اس کی مدینہ کی سمتر فل مدینہ تب سرجاً پھر مدینہ اہل مدینہ کو تین بار حرکت دے گا پھر مدینہ اہل مدینہ کو تین بار ہلائے گا یعنی کہ پھر مدینہ میں تین بار زلزلہ آئے گا فَيُخْرِجُ رج اللہ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ و تو اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو نکال دیں گے کہاں سے مدینہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلات والسلام کا یہ فرمان کہ مدینہ برے لوگوں کو نکال دے گا مدینہ بھٹی کی طرح ہے جیسے بھٹی لوہے کے محل کو چل کو نکال دیتی ہے ایسے مدینہ قمیص لوگوں کو نکال دیتا ہے اس پہ صحیح معنوں میں جو اس کا مسداق ہے یہ وہ زمانہ ہے جو قیامت کے قریب ہے جیسا کہ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جن دنوں دجال آئے گا وہ مدینہ میں تو داخل نہیں ہو سکے گا فرشتوں کا پیرا ہوگا مدینہ کے بارڈرز پہ مدینہ کے دروازوں پہ لیکن مدینہ حرکت کرے گا تین بار اس میں ززلہ آئے گا تین بار تو اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو مدینہ سے نکال دیں گے تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جیسے مدینہ محفوظ ہے دجال سے ایسے مکہ بھی محفوظ ہے اور یہاں پہ یہ وضاحت بھی کہ امام ابن حضم نے یہ سمجھا کہ کیسے ممکن ہے کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگا لے لیکن امام ابن حضم شاید اس موقع پہ اس حدیث کو بھول گئے کہ نبی علی السلام نے فرمایا کہ دجال 40 چالیس دن زمین میں پھرے گا اور اس کا ایک دن کتنا ہوگا اس کا پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا اور اس کا دوسرا دن ایک مہینے کی طرح ہوگا اور پھر آستہ اس کے جو ایام باقی ہوں گے سینتیس دن وہ معمول کے مطابق ہوں گے <تصفح> دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اسی لیے نبی علیہ السلاط وسلم نماز میں اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ نے لوگوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ چار طرح کے فتنوں سے پناہ مانگیں ان میں سے ایک کیا ہے قبر کے عذاب نمبر دو جہنم کا عذاب نمبر تین دجال کا فتنہ اور نمبر چار دنیا کے موت و حیات کے فتنے یعنی کہ اللہ مین ادبی کا من عذاب القبری واود بکن آداب جہنم واودبن فطنۃ المسیحی دجال واود بکن فتن المحیہ ولمات اور آپ علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے لوگوں کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اس کے بعد باب نمبر سات باب اسم منقاد اہل المدینہ یہ باپ اس میں کیا ہے گناہ اشس کا جو اہل مدینہ سے چال چلے جو اہل مدینہ سے چال چلے حدیث نمبر کون سی ہے ایٹ سکس سیون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام مخالق اور امام مسلم کا انسا دن رضی اللہ عنقال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا کما کہ جناب سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ و السلام سے کیا فرما رہے تھے مدینہ والوں سے کوئی چال نہیں چلے گا لنما مگر وہ پگھل جائے گا گھل جائے گا کیسے پگھل جائے گا کیسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے گل جاتا ہے حل ہو جاتا ہے اپنا وجود کھو دیتا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو مدینہ والوں کے خلاف کچھ سازش کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا اگر دنیا میں اللہ کے زاب سے بچ گیا تو رود قیامت اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے زاب سے بچانا مشکل ہو جائے گا اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے اس کے بعد ہے باب نمبر آٹھ باب حب المدینہ یہ باب کس کے بارے میں ہے مدینہ سے محبت کرنے کے بارے میں ان کے مدینہ سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے حدیث 868 سو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انصالِ عبد اللہ ان ابی ہی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو روئیہ وہو افیع محر رسن بدل خلیفہ بک وادی کیل لہو ان کب حا امبارکہ سالم بن عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے وہ رویت کرتے ہیں کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہ روئیہ آپ کو خواب دکھایا گیا کس کو خواب دکھایا گیا نبی کریم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہو افیع معر رسم بل جب کہ آپ مقامِ حلیفہ میں ایک آرام گاہ میں تھے مورس پڑاؤ کی جگہ جہاں پہ آپ پڑاؤ ڈالیں جہاں پہ سامان سواری سے اتار کے آپ رک جائیں آرام کریں اس کو کیا کہیں گے آرام گاہ پڑاؤ کی جگہ تو آپ نے مقامِ حلیفہ میں ایک پڑاؤ کی جگہ میں آپ تھے کہ آپ کو خواب دکھایا گیا ببت نیلوادی وادی کے درمیان میں وادی عقیق کے درمیان میں یہاں وادی سمرات کون سی وادی ہے وادی عقیق وادی عقیق کے درمیان میں قیر الحو آپ سے کہا گیا جن یعنی کے وہ جو خواب میں آپ کو دکھایا گیا وہ کیا تھا آپ سے کہا گیا ان نہ کبھی بتحا ال آپ اقبا برکت وادی میں ہیں تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ بات نبی علیہ السلام کو خواب میں بتائی گئی دوسرا یہ کہ انبیاء کے نام علیہ السلام کے خواب دین ہوتے ہیں برحق ہوتے ہیں ان کے خواب عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں تو انبیاء کے نام کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں تو انہوں نے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا خواب مجھے خواب دکھایا گیا ہے انّی ارافِل منامی انّی ازبا ہوگا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں دبا کر رہا ہوں فن الماضا دیکھو تمہاری کیا رائے ہے تمہارا کیا خیال ہے کہا یا ابات فلمات عمر ابا جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجیے تو حکم کیسے ملا تھا خواب میں ملا تھا نا تو اسے پتہ چلا کہ امبیاء کرام علیہ مصط اسلام کے خواب شریعت ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں دین ہوتے ہیں ورنہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام خواب کی بنیاد پہ بیٹی کی گردن پہ چھری کبھی بھی نہ چلاتے تو چلائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب انبیاء کلام کے جو ہیں وہ وہی ہیں اچھا اب آج کے اگر کسی کے پیر صاحب کو ایسا خواب آ جائے کہ پیر صاحب اس سے کہے مجھے خواب آیا کہ تم اپنی بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہو تو کیا اس پہ عمل کرنا چاہیے بالکل نہیں کیونکہ صرف انبیاء کلام کے جو خواب ہیں وہ وہی ہیں وہ برحق ہیں باقی لوگوں کے بارے میں ایسی گارنٹی نہیں. نہیں ہے حدیث نمبر آٹھ سو انہتر ایٹ سکس نائن انسن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفارین فنظر الى جدرات المدینہ او دو ان کا نالا دا بتر کہا بالحبہ جناب انس میں مالک سے روایت ہے کہ بے شک نبی علی ساط السلام جب سفر سے آتے تو آپ دیکھتے مدینہ کی دیواروں کی طرف اودا راہلت ہو تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے وہ ان کا نالہ دا بتن اور اگر آپ کسی اور سواری پہ ہوتے تو اس کو حرکت دیتے یہ سب کچھ کیوں کرتے ملحب بہا مدینہ سے محبت کی وجہ سے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے کتنی محبت تھی اور ہمیں بھی یہ محبت رکھنی, رکھنی, رکھنی چاہیے ہمارے دلوں میں بھی مدینہ کے بارے میں یہ محبت ہونی چاہیے اس کے بعد عدیث 870 سو خواہ اس ادیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کون ہے امام بخاری عن عمر رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بادقیقی میں نے نبی علی السط اسلام سے سنا کہاں پہ وادی عقیق میں یقولو آپ کہہ رہے تھے آم ربی اس رات میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا اور وہ کون تھے جبلی علیہ السلام تو آپ فرما رہے ہیں اس رات میں رب کی طرف سے آنے والا کوئی آیا اور مراد کون ہے جبلی علیہ السلام فقالہ تو انہوں نے کہا صلی حادل واد المبارک کہ آپ اس بابرکت وادی میں نماز ادا کریں تو بابرکت وادی کس کو کرا دیا گیا وادی عقیق کو اور اس وادی میں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے الفاظ یہ یاد رکھیے گا کیا لفظ ہیں کہ آپ اس بابرکت میں تو نماز کا تعلق پھر کس سے ہوا یہ نماز کون سی ہوئی نماز کا تعلق اس بابرکت وادی سے ہوا یعنی کہ آپ کو کہا گیا تھا اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں اور وادی سے مراد کیا وادی عقیق تو اس بابرکت وادی میں نماز پڑھنی چاہیے اور ساتھ ہی کہا کہ وقل عُمْرَةً فِي حجہ آپ اس پر بکر وادی میں نماز پڑھیں اور یہ کہیں کہ عمر فی حجہ میں نے عمرہ کو حد کے ساتھ کر دیا ہے یعنی کے میں حد کے لیے آیا ان کے ساتھ ساتھ کیا کروں گا عمرہ بھی کروں گا اور دوسرا آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وقل العمر تنفی حجہ اور آپ یہ کہیں کہ حد کے ساتھ عمرہ بھی ہے حد کے ساتھ ساتھ میں عمرے کی نیت بھی کر چکا ہوں میں عمرہ بھی کروں گا تو یہ علیہ السلام نے آپ کو ایک تو کہا با برکت وادی ہوئی نماز پڑھیں اور اس وادی کے نام کیا وادی ہے عقیق. عقیق اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے حج عمرے میں کیسے داخل ہونا ہے اور آپ نے کیا الفاظ کہنے ہیں اس کے بعد عدیث نمبر آٹھ سو اکہتر سیون ون اس عدیث کو بھی کتاب میں جگہ دین والے امام کون ہے امام بخاری عن عمر رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں اللّہ فی سبیلک انہوں نے یہ کہا تھا اے اللہ مجھے اپنے راستے میں کیا دینا شہادت دینا وجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر دے آپ دیکھیں کہ جناب عمر فاروق نے جو دعا کی تھی اللہ نے قبول کی جب وہ دعا کر رہے تھے لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی اگر شہادت چاہیے تو شہادت کی جگہ مدینہ تو نہیں ہے شہادت ملتی ہے کافروں سے لڑتے ہوئے بارڈر پہ جا کے اور عمر فاروق دعا کر رہے ہیں مدینہ میں جو پر امن ترین شہر ہے وہاں پہ دعا کر لیں کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں رکھنا تو جناب عمر فاروق کو پھر جب شہید کیا کس نے مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لو ابو لولو کس نے ابو لو لو لو لو اس نے شہید کیا تو جناب عمر فاروق نے اس وقت بڑی خوشی کا اظہار کیا جب پتہ چلا کہ مجھے شہید کرنے والا مجھ پہ حملہ کرنے والا مسلمان نہیں, نہیں, نہیں ہے بلکہ کافر ہے اس پہ وہ بہت خوش ہوئے تھے تو بہار جناب عمر فاروق کو اللہ تعالی نے مدینہ میں شہادت دی اور ان کی موت مدینہ کی موت ہے اس لحاظ سے وہ بڑی خوش نصیب ہیں جو دعا کرتے تھے اللہ نے قبول کی ہے اس کے بعد تو یہ اس روایت کا کیا تعلق تھا ہمارے باپ سے باب مارا کیا مدینہ سے محبت, محبت تو یہ جناب عمر, عمر فاروق نے نبی علی کے شہر میں موت مانگی ہے تو یہ کس لیے مدینہ کی محبت میں عمر فروغ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ فوت کر لے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ دعا کی کہ جب موت آئے تو کہاں آئے مدینہ میں آئے جی اس کے بعد حدیث نمبر آٹھ سو بہتر میم اس حدیث کے لاوی کون ہے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام مسلم, مسلم, مسلم ان رویت جنابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں نادارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ عہد نبی علی سات والسلام نے کس کی طرف دیکھا اوت پہاڑ کی طرف دیکھا فقال تو آپ نے کہا ان نہ اہدن جب النحب الا والب ہو اوت پہاڑ اہد جو ہے وہ پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ بے جان چیزیں بھی محبت کرتی ہیں یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اوت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے کیسے کرتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کیا ہم اس محبت کو حقیقت پہ محمول کریں گے یا مجاز پہ حقیقت پہ قرآن ودیث کی نسوس کو حقیقت پہ محمول کیا جائے گا مجادی مانا مراد لینے سے ہر ممکن اجتناب کیا جائے گا مجادی مانا تب لیں گے جب حقیقی مانا مراد لینا ممکن نہ ہو تو یہاں پہ حقیقی مانا مراد لیں گے اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل ہے کہ پہاڑ میں مسلمانوں کی محبت ڈال دیں کیا اللہ کری کوئی مشکل ہے کیا ہم بھول گئے اس حدیث کو جس میں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو مجھے اسلام کیا کرتا تھا تو اور پھر وہ امن شعین اللہ یوسب بھی ہو بھی ہم دہی اللہ ہر چیز میری تسبیح بیان کر رہی ہے بلکہ ساتھ میری حمد و صناح بھی بیان کر رہی ہے گویا کہ ہر چیز کیا کہہ رہی ہے سبحان اللہ وبی ہر چیز کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہوں اور اللہ کی حمد و صنابی بیان کرتی ہوں تو اس لیے اس کو حقیقت پہ محمول کیا جائے گا اور مجازی معنی لینے سے گریز کیا جائے گا اب باب ہمارا کون سا ہے باب نمبر نو کیا باب ہے باب فضل الصلاطی فی المسجد نبوی و مسج مسجد نبوی میں اور مسجد قبا میں نماز ادا کرنے کی فضیلت تو کیا فضیلت ہے کیا حدیث ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں لیکن کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی نے لکھ دیا ہے کہ یہاں پہ ان احادیث کو آپ پڑھ لیں جو گزر چکی ہیں حدیث نمبر 365 اور حدیث 366 اور حدیث 369 اور حدیث 370 ان کے 370 تو آئیے یہ احادیث دیکھتے ہیں تاکہ حدیث اور باپ کا تعلق اہم ہو سکے صفحہ 178 ہے پہلے نمبر پہ حدیث کیا تین سو پینسٹھ تھری سکس فائیو اس میں فرماتے ہیں جناب ابو حریرا کہ نبی علی صدم نے فرمایا ماں بے نبی تھی وہ ممبر ہی رو دریاض میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے وہ کیا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری, کیاری, کیاری, کیاری ہے. ہے اور میرا ممبر کہاں ہوگا میرے ہاؤس پہ ہوگا تو اس ادیز سے مسلم نبوی کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ جگہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے ممبار اور ممبر کے ماں جو جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیا ہے کہاں ہے مشتِ نبوی میں تو اس سے معلوم ہوا مس نبی کی فضیلت کا فضیلت کے بارے میں اس کے بعد 366 اس میں کیا ہے عبداللہ میں عمر کہتے ہیں کہ نبی علی ساط اسلام مجت قباء میں آتے ہر ہفتے آتے کبھی چلتے ہوئے اور کبھی سوار ہو کر تو اسے سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے مشرق کو باقی کتنی فضیلت ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کب آتے تھے ہر ہفتے آتے تھے ہر ہفتے آتے تھے اس کے بعد ادیسمبر تین سو یہ کیا ہے جناب ابو رحرا کہتے ہیں فرمایا نبی علی السّات و نے کہ لا تشدد الرحال اللّہ اللہ صلاحتی مساجد کہ عبادت و تقرب کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا مگر تین مشدوں کی خات کی طرف کون کون سی مشدیں مجد حرام مشدِ رسول اور مجد اقسا مجد حرام مشد نبوی اور مشد اقساء تو اس حدیث سے بھی مشدِ نبوی کی کیا معلوم ہو رہی ہے فضیلت اس کے بعد حدیث نمبر تین سو ستر ان ابی ہو رہتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعل صلاط الفی مسجد خیر خیرمن من الف صلاط الفی ماں سوا الامسد الحرام کہ میری اس مسجد میں ایک نماز بہتر ہے دیگر مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے تو مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی کتنی نمازوں سے بہتر ہے ایک ہزار سے فرمایا سوائے مسجد حرام کے تو بار حدیث کے پہلے حصے سے سوائے مسجد حرام کے اس سے پہلے والا جو حصہ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مصر نبی میں ایک نماز پڑھیں تو دیگر مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے کیا ہے افضل ہے. ہے تو یہ وہ احادیث تھیں جن کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو تیرہویں کتاب ہماری انشاءاللہ شاء درس سے شروع ہوگی میں آئندہ احادیث تو اس کے بعد ہیں وہ دیکھ نہیں سکا ان کا میں مطالعہ نہیں کر سکا اور میں نہیں چاہتا کہ مطالعہ کے بغیر میں وہ حادیث آپ کے سامنے رکھوں حالانکہ وہ احادیث آسان ہیں اور ہم عام طور پہ بیان کرتے بھی رہتے ہیں لیکن میں سمتا ہوں کہ مطالعے کے بغیر ان احادیث پہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوگا آج کی احادیث خلاف توقع جلدی ختم ہو گئی ہیں حالانکہ ہم نے آغاز کیا تھا حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاون سے بیس نمبر آٹھ سو سے ہم نے آغاز کیا اور آٹھ سو بہتر تک پہنچیں تو اللہ رب العزت بہرحال ہمیں یہ احادیث صحیح معنوں میں سمنے کی توفیق دے اور اللہ کرے کہ ہم یہ دورہ استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ کرتے رہیں اور اس پہ ڈٹ جائیں شیطان کے حملوں اور وسوسوں سے محفوظ رہیں اور یہ پڑھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے اور وسوسوں سے محفوظ رکھے تو ان اللہ آئندہ درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آئندہ درس میں ہمارا موضوع کیا ہوگا وہ جہاد ہوگا کتاب نمبر تیرہ ہوگی اور وہ کس کے بارے میں ہوگی جہاد کے بارے میں وصل اللہ تعالیٰ علیٰ نبینہ محمد و علیٰ علیہ وصحب ہی اجمائین